صلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن أبي حريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اب جنون قال لا قال فحل احصنت قال نعم فقال نبی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به فرجموہ متفقن علیہ درس میں کتاب الحدود ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور حد کے تعلق سے اسلامی حدود کے تعلق سے حدیثیں گزر رہی ہیں اس بارے میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام میں جو حدیں قائم کی گئی ہیں زنا کی حد ہو یا چوری کی حد ہو یا قتل کی سزا ہو یہ حدیں اصل میں انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں اور ان حدود کے قیام سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے اسلام وہ واحد مذہب ہے جہاں پر تفصیل کے ساتھ حدود کے نفاذ کے مسائل موجود ہیں اور جہاں اسلام کی حدیں قائم کی جاتی ہیں یا حدود کا نفاذ ہوتا ہے وہاں جرائم بھی بہت کم ہوتا ہے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کم ہو جرائم کم ہو قتل اور چوری اور زنا وغیرہ کی وارداتیں کم ہوں کیونکہ جب مجرم کو سزا مل جائے گی تو دوسرے مجرمین سزا دوسرے مجرمین گناہ کرنے سے رک جائیں گے جب قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا تو دوسرے قاتل جو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں وہ رک جائیں گے بعض آ جائیں گے اسی وجہ سے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولکم فلقسو سے خیات قاتل کو قصاصاً قتل کر دینا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حدود نافذ کیے جائیں تاکہ جرائم کم ہوں زانی کو زنا کی سزا مل جاتی ہے تو دوسرے زناکار رک جاتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے تو دوسرے چور چوری سے باز آ جاتے ہیں تو یہ مقصد ہے ورنہ اسلام کا مقصد تعدب دینا اور سزا دینا اور جو ہے پریشان کرنا مقصد نہیں ہے جیسا کہ آج پوری دنیا میں یہ واویلا مچایا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف بیانات آتے رہتے ہیں کہ اسلام بڑا ظلم والا مذہب ہے اور بڑا تشدد پسند مذہب ہے اس کے اندر جو ہے ہاں چند سکوں کے عوض جو ہے ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے یا اگر کوئی انسان ہونے کے ناتے سے زنا کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو ہاں سزا دی جاتی ہے یا اسی طرح سے اگر شادی شدہ ہے تو اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے اس طرح کے والدے جو مچائے جاتے ہیں یہ اصل میں اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم و خبیر ہے جس نے یہ ہمیں پیارا مذہب دیا ہے اس کی حکمتوں سے یہ لوگ ناواقف ہیں ظاہری طور پر کرچے یہ واویلا مچاتے ہیں لیکن اگر غور سے یہ جائزہ لیں اسلام کے کسی بھی قانون کا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کی امن و سلامتی دنیا کی عافیت دنیا کی بھلائی اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے اسلام کے حدود کو نافذ کرنے میں ہے تو آج اسی سلسلے کی ایک حدیث پڑھی گئی ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس حال میں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے انہوں نے آواز لگائی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے میں نے زنا کر لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا منہ پھیر لیا فتنخا تلقہ آوج پھر وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف مڑ کر کے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے مجھ سے زنا کی غلطی سرزد ہو گئی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا رخ انور پھیر لیا یہاں تک کہ چار بار انہوں نے ایسا کیا جو آئے تھے پھر جب انہوں نے اپنے نفس کے خلاف چار بار گواہی دی اور چار بار انہوں نے کہا کہ مجھ سے ذنا سرزد ہو گیا ہے مجھ سے ذنا سرزد ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا پوچھا ان سے اب ایک جنون کہ کیا تم پاگل ہو یعنی تمہارے تمہارے اندر دیوانگی ہے پاگل پن ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کر لی اور انہوں نے گواہی دے لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ واقعی ان سے زنا سرزد ہو گیا ہے غالباً کہیں یہ بات بھی نظر سے گزری ہے کہ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ذرا سا ان کا منہ تو سونگ ہو کہیں ایسا تو نہیں یہ شراب پی کر کے آئے ہاں ایسا تو نہیں اس کے شراب کی وجہ سے جو ہے پینے کی وجہ سے ہاں ایسا کہہ رہے ہو یا یہ کہ ان کے اندر جنون ہو پاگل پن ہو اس طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کر لیا تو پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو تو انہوں نے کہا ہاں جب ان سے پوچھا کہ کیا تم پاگل ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر پوچھا کہ کیا شادی شدہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور انہوں نے کہا ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور ان کو رجم کر دو پتھر سے مار مار کر کے ان کو ہلاک کر دو اسلام کے اندر یہ بڑی سخت سزا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لیتا ہے اور اسلامی حدود کا قیام ہے اگر کسی ملک میں تو اس کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ اس کے اندر بہت ساری اسلام کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک نہیں دو دو تین تین اور چار چار راستے بتائے ہیں حلال کے کہ ایک عورت سے شادی کر لو دو سے کر لو تین سے کر لو چار سے کر لو لیکن زناکار جو شادی شدہ ہوتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اور حلال راستے کو چھوڑ کر کے حرام کا ارتکاب کرتا ہے گویا کہ گویا کے اپنے گھر کو وہ برباد کرتا ہے اس لیے اسلام کے اندر یہ سزا مقرر کی گئی کہ ایسے شخص کو رجم کر دیا جائے پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے چنانچہ صحاب اکرام اس کو لے گئے اور رجب کر دیا گیا صحیح بخار سے مسلم کی روایت ہے اور یہ صحابی جو آئے تھے انسان تھے ظاہر سی بات ہے گناہ کا احساس ہوا ان کے اندر اور یہ صحابی ان کا نام جو ہے مائز اسلمی مائز ابن مالک الاسلمی ان کا نام تھا تو ان سے یہ گناہ سرزد ہوا لیکن وہ گناہ کے کا احساس ان کے اندر اتنی شدت کے ساتھ تھا کہ وہ اپنے گناہ کو چھپا نہ سکے غور کیجئے گا کون ہے جو آ کر کے خود یہ کہے کہ ہاں بھائی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آپ مجھے سزا دے دیجئے پاک کر دیجئے مجھ کو دوسرے الفاظ ہیں دوسری حدیث کی کتابوں میں کہ انہوں نے کہتا انہوں نے کہا کہ طاہر نہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجئے تو ان کے اندر اتنا اتنی شدت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس گنا یہ جو گناہ ہو گیا ہم اس سے اس گناہ کی مجھے سزا مل جائے تو میں پاک ہو جاؤں گا اور اللہ کے جو سزا مقرر ہے زناکار کی اس سے میں بچ جاؤں گا چنانچے وہ چھپا نہ سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود منہ چار بار چار بار موڑا چاروں طرف وہ گھوم گھوم کر کے گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجیے چنانچہ جب ثابت ہو گیا اور انہوں نے گواہی دے لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو حکم دیا کہ لے جاؤ ان کو رجم کر دو سنانچے اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص ذنا کر لیتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت تو اسلام کی یہ سزا ہے اس کے لیے لہذا ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس طرح کے فواہش اور بری باتوں سے پوری چیزوں سے ہم سب کو دور رکھے وان ابن عباسی ندی اللہ تعالی عنہما قال لما اتا ابن ما الى مالکنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لعلک قبلت او غمزت او نورتا کال اللہ رسول اللہ اباہ البخاری اس روایت میں ہے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مائی ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کا بھی ذکر پچھلی حدیث میں گزرا اور انہوں نے اقرار کیا اعتراف کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید کہ تم نے اس عورت کو بوسہ دے لیا ہے جو زنیتا کا لفظ استعمال کیا انہوں نے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے طور پر جاننا چاہا کہ کیونکہ مسئلہ بہت اہم تھا جان کا مسئلہ تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے سوال کے کی کہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے اس عورت کو بوسا دیا ہو یا یہ کہ تم نے اس کو کیا کہتے ہیں اشارے کیے ہوں یا چھیڑ چھاڑ کی ہو یا تم نے اس کی طرف جو ہے نظر بد ڈالی ہو ایسا تو نہیں کیا تم نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہا کہ من مجھ سے زنا ہو گیا ہے تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجب کرنے کا حق دیا وان عمر اب الخط رضی اللہ تعالی ان خطاب فقال ان اللہ محمد بلحق فکا نفی مانز اللہ علیہ آئے تو رجم کر اناحا وائنا فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل, فيضل بتلك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة او, او عمر بالختاب رضی اللہ تعالی انہوں نے خطبہ دیا لوگوں کے درمیان اور فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور ان آیات میں جن کو اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا آیت رج میں بھی ہے یا تھی ہم نے اس کو پڑھا اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا اور ہم نے اس کو سمجھا یعنی گویا کہ آیت الرج میں موجود تھی ہم نے پڑھا سمجھا اس کو محفوظ کیا اور وہ آیت الرج میں پچھلے بھی پچھلے بھی درس میں یا اس سے پہلے بتایا گیا تھا کسی حدیث کے موقع سے کہ وہ آیت الرجم اس کی تلاوت جو ہے یا رجم کرنے کی جو آیت ہے یا حکم ہے تلاوت آ آ آیت جو ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے حکم باقی ہے اور وہ کون سی آیت ہے وہ اشیخو و شیخو خطو ادا ذنایا فر جموہما البتہ نکالم من اللہ اللہ عزیز الحکیم کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اس میں لفظ شیخ ہے اور شیخ سے مراد جو ہے ہاں صرف بوڑھا اور بوڑھی نہیں ہے بلکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت مراد ہے جب وہ زنا زنا کر لیں تو ان کو ہاں یقیناً رجم کر دو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکمت والا ہے اور غلبے والا ہے غالب ہے تو اس آیت کی طرف حضرت عمر بالخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشارہ فرمایا تھا کہ رجم کی آیت پرانے کریم کے اندر یا رجم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہم نے پڑھا اس کو اور سمجھا ہم نے اس کو اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسی حکم کی تنفیز میں اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم بھی کیا فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا ابھی ایک واقعہ گزرا مائد اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا یعنی حضرت ابو بکرض اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اوپر لمبا زمانہ گزر جائے ہاں لمبا وقت گزر جائے پھر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں رجم کی آیت نہیں پاتے ہیں یا رجم کا حکم نہیں پاتے ہیں لہذا ایسے سوچنے والے ہاں گمراہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے نازل کی ہوئے ایک فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے کہ اللہ حضرت عمر اللہ تعالی انہوں نے کھلے طور پر لوگوں سے لوگوں کے درمیان جو ہے یہ بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجم کا حکم قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے اور میں نے ابھی بتایا کہ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور حکم باقی ہے جیسا کہ ابھی بہت ساری حدیثیں گزری اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آگے حضرت عمر اللہ تعالی نے کیا فرماتے ہیں ماں نجی الرجم فی کتاب اللہ کوئی یہ کہے کہ ہم کتاب اللہ کے اندر رجم نہیں پاتے بلکہ وہ ان رجم حقن فی کتاب اللہ علا من زنا بلکہ بے شک رجم کتاب اللہ کے اندر ثابت ہے موجود ہے اسی آیت کی طرف جو اشارہ کیا جس نے ذنا کیا, کیا جب کہ وہ شادی شدہ ہو احسن اور محسنات کہتے ہیں شادی شدہ شوہر والی عورتوں کو جب وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے ہو منر لیکن کب اذا قامت مکل بہینہ جب کہ ثبوت فراہم ہو جائے دلیل قائم ہو جائے یا یہ کہ اگر عورت ہے تو اس کا حمل ظاہر ہو جائے یا یہ کہ ذنا کرنے والا شخص خود ہی آ کر اعتراف کر لے دلیل مل جائے ثبوت مل جائے یا حمل ظاہر ہو جائے یا یہ کہ تیسری چیز اعتراف خود کر لے جیسا کہ ابھی حدیث گزری مائز اسلم رضی اللہ تعالی انہوں نے اعتراف کیا تھا لیکن اگر اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی لیکن اگر زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو رج میں نہیں کیا جائے گا جیسا کہ آیت نور سے پتہ چلتا ہے ازانی فضل دق اللہ واحد میں جلدہ کہ زنا کرنے والے مرد یا عورت ہو ان کو سو کوڑے مارو اور حدیث کے اندر ایک لفظ اور ہے وہ تغریب و عام ایک سال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے اس کو اور یہ حکم جو ذنا کا ہے یہ رجم کا ہے اس کی تنفیز لونڈی پر نہیں ہوگی لونڈی کو صرف جو ہے کوڑے لگائے جائیں گے اس کو رجم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ حدیث انشاءاللہ آئے گی آگے وہاں نبی ہو رہے اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا زنت امت احدكم احد کم فتب فلدہ الحد ولاثر زنت فل یج لدہ الحد ولا افرح تم انزلت فلیب ولابار متفق مسلم ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کسی شخص سے کی لونڈی خادمہ نہیں لونڈی اور غلام جو پہلے کی جو اشتلاح ہے وہ سمجھے تو کسی کسی شخص کی لونڈی سے اگر زنا سرزد ہو جائے یا وہ زنا کر لے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے یعنی ثبوت اور دلائل فراہم ہو جائے کہ حافلہ لونڈی نے جو ہے وہ ذنا کیا ہے تو اسے چاہیے آقا کو چاہیے کہ وہ اس کو سو کوڑے مارے اس پر حد لگائے اس پر حد لگائے اور اگر پھر لیکن بڑا عیسر بالیہ لیکن اس کو ملامت نہ کرے بہت زیادہ ملامت نہ کرے بلکہ شریعت جو ہے اس پر قائم کر دے پھر اگر اس وہ زنا کر لے تو پھر مارے اس کو پھر کوڑے لگائے اور اس کو ملامت نہ کرے پھر اگر تیسری بار وہ زنا کر لیتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بیچ دے کرچے معمولی ہی قیمت کیوں نہ ملے یعنی بال کی بٹی ہوئی ایک رسی بھی اگر قیمت میں ملتی ہے تو اس کے عوض اس کو بیچ دے اہل علم نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس عورت کو یا اس لونڈی کو بیچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا ہے تاکہ جگہ بدل جانے کی وجہ سے شہر بدل جانے کی وجہ سے آقا بدل جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ سدھر جائے اپنی اصلاح کر لے اس لیے اس کو حکم دیا گیا یہ <تصفح> صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں لونڈی یا غلام سے اگر اس طرح کی حرکت سرزد ہو گئی تو کوڑے سو کوڑے لگائے جائیں گے یا آدھے کوڑے لگائے جائیں گے یعنی آدھی آدھی جو ہے وہ حد اس کی تنخیز ہوگی میرے ذہن میں ابھی یہ چیز نہیں آئی تھی اس لیے میں دیکھ نہیں سکا اس لیے میں ابھی جواب نہیں دے پاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ تبارک تعالیٰ اگلے درس میں اس کو بیان کروں گا اگر کسی کو معلوم ہو تو بتائیں وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیم الحدود على ما عالمکتم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدود قائم کرو ان پر جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں پر حدود قائم کرو یہ حدیث جو ہے حسن لغیر ہی کے درجے تک پہنچتی ہے یعنی اس کی کئی سندیں ہیں اور ایک دوسرے کو اس سے تقویت ہوتی ہے تو اور اس سے پہلے والی جو روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غلام اور لونڈیوں پر بھی جو ہے حدود کا نفاذ ہوگا ان پر بھی حد قائم کی جائے گی لیکن اب یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہاں پر اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ خود آقا قائم کرے گا حد قائم کرے گا یا یہ کہ جو حکومت ہوگی حکومت قائم کرے گی یعنی حاکم وقت قائم کرے گا تو صحیح یہی ہے کہ حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اس پر جو ہے حاکم وقت جہاں حدود کی تنخیص سب کے لیے ہوتی ہے وہیں پر غلام اور لونڈی کی بھی حدود وعن امران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فأتني بها ففعلا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر اتصلي عليها يا رسول الله وقد فقال لقد تاب التوبتان لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى رواه مسلم عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں قبیلے جو ہے نا کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اس حال میں کہ وہ زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہو چکی تھی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کو پہنچ گئی ہوں میرے اوپر حد قائم کر دیجیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو بلایا اب چونکہ وہ حاملہ ہو چکی تھی اور انہوں نے بتایا باقاعدہ کہ یہ جو حمل ہے یہ ہاں ذنا کی وجہ سے ہے تو اب جو ہے بہت زیادہ گواہوں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی اور خود اعتراف بھی ہے اعتراب بھی ہے اور علامت بھی معلوم ہو چکی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تحقیق نہیں کی جس طرح سے مائد اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضیے میں کی تھی چراغ چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو اس خاتون کی آ... کے ولی کو بلایا اور کہا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو حسن سلوک کرو یہاں تک کہ جب وہ بچہ جن دے یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو ان کو لے کر کے میرے پاس آؤ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ لائی گئی تو دودھ پیتا ہوا بچہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ تو وہ گئی اس کو دودھ پلایا دو سال تک اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچے کو لے کر کے آئی اور کہا کہ دیکھیے بچہ اب کھانے لگا ہے ہاں لہذا میرے اوپر حد قائم کر دیجئے دیکھیے ہاں کتنا احساس تھا ان کو اللہ اکبر کہ وہ اس کی وجہ سے جو ہے ہاں وہ بے چین تھی بےقرار تھی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے بارے میں اور وہ رجب کر دی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جس نے زنا کیا ہے اور زنا کی وجہ سے اس پر حد قائم کی گئی اور رجب کر دی گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے ستر گنہگاروں کے درمیان ان کی توبہ تقسیم کر دی جاتی تو ان کی ان کی معافی کے لیے وہ توبہ کافی ہوتی اور ایک روایت میں تو ہاں پورے مدینے والوں کے بارے میں بھی غالباً ہے ہاں کہ اگر پورے مدینے والوں والے کے جو ہے اگر تو گناہ کرتے تو ان کی ایسی توبہ ہے کہ سب کے لیے کافی ہو جاتی وہ نفس حل اللہ کیا تم نے ان سے زیادہ افضل کسی کو پایا جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ تعالی کے لیے پیش کر دیا گناہ ہو گیا تھا اللہ کے حدود کی تابالی ہوئی تھی احساس گناہ نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور توبہ بھی کیا انہوں نے توبہ بھی کیا حد تو قائم ہی ہوئی اور توبہ بھی کیا کہ ان سے گناہ ہو گیا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت سے بھی اگر شادی شدہ عورت ہے اس سے بھی زناکاری سرزد ہو جائے اور وہ اعتراف کر لے تو اس کو بھی رج میں کیا جائے گا اسی طرح سے اگر اس کے خلاف چار مسلمان گواہی دے دیں کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے تب بھی لوگوں کی شہادت قبول کر لی جائے گی اور یہ کہ اگر کوئی عورت عورت حمل سے ہو گئی حاملہ ہو گئی تو ایسی صورت میں اس حالت میں اس کو رجب نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو موقع دیا جائے گا کہ بچے کی ولادت ہو جائے اور ولادت کے بعد بھی موقع دیا جائے گا اگر کوئی بچے کو دودھ پلانے والا نہیں ہے یا کوئی پلانے والی نہیں ہے تب بھی اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ بچے کی پرورش کرے ہاں یہاں تک کہ بچہ کھانا کھانے لائق روٹی کھانے لائق ہو جائے تب اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی اور عورتوں کو عورتوں کے اوپر حد نافذ کرنے کی خاص شریعت کے اندر جو ہے ایک کیفیت ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد کو تو ایسے ہی میدان میں وہ کیا جائے گا لیکن عورت کو گڈھا کھود کر کے اس کو یہاں تک جو ہے وہ گاڑ دیا جائے گا یا گڈھے میں بٹھا دیا جائے گا اور اس کو رض میں کیا جائے گا اللہ حبر تاکہ جو ہے اس کی ستر پوشی رہے اور اس کی ستر جو ہے نہ کھلنے پائے شرمگاہ نہ کھلنے پائے شریعت نے سب ساری چیزوں کی کا احتیاط کا حکم دیا ہے بہت خطرناک معاملہ ہے اللہ اکبر اگر سوچا جائے تو اس گناہ کی جو سزا ہے اس سزا کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے آدمی خیال نہیں کرتا ہے عورت خیال نہیں کرتی ہے تھوڑی سی لذت کے لیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہاں اجازت دی ہے مرد کو اجازت دی ہے کہ ہاں ایک دو تین چار کر لے اپنی جتنی خواہش ہو پوری کر لے لیکن حلال طریقے سے لیکن اس طرح سے اس طرح سے, اس طرح سے کام نہ کرے ہو یا کہ ایک طور سے اپنی بیوی کے ساتھ اگر شوہر سے یہ گناہ ہو رہا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے اور اگر عورت سے یہ گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اپنے گھر کو برباد کر رہی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ اس نے بے وفائی کیا ہے اپنے گھر کو برباد کیا ہے اس لیے شریعت نے اس کو جینے کا حق نہیں دیا ہے و عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود و امراة رواه مسلم وقصص الرجلين اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر جابر رضي الله تعالى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ایک آدمی کو قبیلہ اسلم کے یعنی وہ وہی تھے مائز اسلم ابن مالک اسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اور من اور یہودیوں کے یہودیوں میں سے ایک آدمی کو اور ایک عورت کو جنہوں نے جو ہے آپس میں زندہ کر لیا تھا اور یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور پوچھا ان سے کہ تمہارے ہاں اس کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے دونوں کا منہ جو ہے کالا کر کے اسے گدھے پر بیٹھا کر کے الٹی جانے میں اس کی تشہیر کرواتے ہیں اس کو پورے شہر میں گھماتے ہیں یہی اس کی سزا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تورات رات لے آؤ چنانچہ وہ تورات لے آئے اور غالباً یہ اشارہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا تھا چنانچہ وہ تو اور ایک آدمی نے پڑھنا شروع کیا جب رزم والی آیت آئی تو اس پہ اس نے ہاتھ رکھ لیا اسے اور آگے پیچھے والی آیت وہ پڑھنے لگا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے وہاں ہٹا کر کے پڑھوائیے تو وہاں پر پڑھا گیا تو موسیٰ علیہ السلاۃ السلام کی شریعت میں بھی شادی شدہ زناکار کی سزا رجم ہے چنانچہ ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کر دیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور دونوں یہودیوں کو رجم کرنے کا قصہ صحیح ہے ان کے اندر بھی ہے رت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے تو رجم کا معاملہ جو ہے بہت واضح ہے ایک تو آیت ہے جو جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی ہے اور یہ ساری حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بلکہ امت کا تقریباً اس میں اجماع ہے امت کا اجماع ہے لیکن بعض اقلانی لوگ بعض اقل اقلانی لوگ اور جو ہے غیروں سے متاثر کچھ مسلم اسکالروں نے اس کا انکار بھی کیا ہے جیسے اینیت اللہ سبحانی اسلم جے جی راج پوری یہ سب جو ہے ہندوستان کے رہنے والے اور بھی کئی لوگوں نے جو ہے اس طرح کے یہی سب ساری سوچیں وہ اصل میں غیروں کے اعتراضات کی وجہ سے انہوں نے کچھ الٹا سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے گناہ ہے ان کی نظر میں کہ چھوٹا سا گنا ہے اس کی سزا اتنی بڑی شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے مارے شادی شدہ نہیں ہے تو سو کوڑے مارے جائیں گے لیکن اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہی گنا اس سے بھی ہوا ہے اس سے بھی, بھی ہوا ہے اس طرح سے وہ عقل کو اپنے اقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ان ساری حدیث کا جو ہے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے قرآن میں جو ہے رجم کا حکم نہیں ہے قرآن میں تو کیا ہے اززانی ہے تو اززانی دوکل دک اللہ واہدما میں اتھا جلدا کہ ذنا کار مرد ہو یا عورت ہو اسے سو کوڑے مارے جائیں گے لیکن لیکن ہاں یہ حکم جو ہے حدیث کا یہ آیت قرآن کا جو یہ حکم ہے یہ غیر شادی شدہ مرد عورت کے لیے ہے شادی شدہ مرد عورت کے لیے کیا ہے وہ آیت ہے جو جس کی طلاق منسوخ ہو گئی ہے حکم اس کا ابھی باقی ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دونوں طرح کے واقعات پیش آئے حضرت مرض اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضمی کیا ہم نے کیا مائید اسلم کا واقعہ پیش آیا اور یہ قبیل جوہینا کی غامدیہ جو عورت تھی ان کا واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ پیش آیا جو جس میں ایک, ایک لڑکا جو ہے کسی کے غلام تھا وہ نوکر تھا اس نے جو اس کی بیوی کے ساتھ ذرا کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس لڑکے کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کی ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا اور عورت پر ہاں عورت پر کیا ہے ہاں عورت کو رجم کیا جائے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغدو دو یا انیس فعین فعین اعترافات کہ اے انیس جاؤ اس کے پاس اور اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتی ہے تو اس کو ہاں رجم کر دو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں تو جو لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا یہ انکار ہوا قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتے اور متواتر احادیث کا تقریبا رجم والی والی احادیث جو ہے تقریبا تباتر تک پہنچتی ہے اور یہ حکم امت کے اندر متفق علیہ ہے مجمع علیہ ہے یہ حکم وان سعید سعد نے عبادت رضی اللہ عنہما قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه في ذلك فقال خذوا عفكالا, عفكالا فيه مئة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة فف الحمد ابن صحیح ابن ماجا و اسناد الحسن لاکن خختلیفا فی وسلحی وسالح حدیث حسن ہے بلکہ صحیح ہے سعید بن ساد بن عبادہ ساد بن عبادہ کے صاحبزاد سعید بعض لوگوں نے کہا کہ صحابی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک کمزور سا بہت کمزور آدمی تھا اس سے غلطی سرزد ہو گئی کہ لونڈیوں میں سے کسی لونڈی کے ساتھ اس نے جو ہے غلطی کر, کر لی تو اس کا ذکر ساد بن ابادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر حد حافظ کر دو وہ شادی شدہ نہیں تھا بوڑھا شخص جو ہے شادی شدہ نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر حد نافذ کر دو تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اب من بندہ کہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر حد نہیں نافذ کی جا سکتی اگر سو کوڑے مارے جائیں گے تو مر جائے گا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا کہ کھجور کی ایک ایسی ٹہنی لے لو جس میں سو شاخے ہوں ایسی ٹہنی جس میں سو شاخیں ہوں پھر اس سے ایک بار اس کو مار دو تاکہ اس کی جان نہ جائے بلکہ جو ہے شریعت لاہیا کی تنفیز ہو جائے ورنہ تو اگر اس پر حد نافذ کر دی جائے گی تو مر جائے گا اور اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر گویا کہ اس کو جو ہے رجم کر دیا گیا اس کی جان لے لی گئی تو اس طرح کے اگر واقعات ہوں کہ خطرہ ہو کہ اگر زناکار نے زنا کر لیا اور جو ہے اس کو سو کوڑے مارے گئے اچھے خاصے کوڑے لگائے گئے تو مر جائے گا تو پھر کچھ اس طرح سے اس کی سزا میں تخفیف کر دینی چاہیے ہلکے ہلکے کوڑے لگا دیے جائیں ہاں تو اس لیے جائیں اس طور پر اس کو سزا بھی مل جائے گی یہیں تک آج کا درس سے روکتے ہیں اور کچھ حدیثیں اور بھی ہیں نہیں تو ختم کر لیتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو ہم سب کو اس طرح کی فہشگاریوں بد شادیوں محفوظ رکھے اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادی کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور جو شادی شدہ ہیں اللہ مزد ان مزد اللہ مزد سب کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینہ محمد ابالا علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ